ان میں سے چند کتابوں کے نام یہاں لکھے جاتے ہیں دا انٹیلیجنٹ Universe by فریڈ ہائ ہولٹ رائن ہارڈ اینڈ ونسٹن پبلشرس نائنٹین ایٹی فور دا کاسمک ڈیٹیکٹو ایکسپلورنگ دا مسٹری آف اوور یونیورس بائی مانی بومک مانی پبلشر